السّلام محمد الحمد اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ روشن باقی تمام برادر سب کچھ سلام کرتے ہیں ہمارے سلسلہ درست کتاب دعوی شریف میں سے درس نمبر ایک سو ستاسٹھ سیون اور چونکہ شریف میں سے ہمارے سلسلہ اوراجر میں سے تو اورادشرہ کا درج نمبر 16 آپ لوگوں کی مبارک تک پہنچا لوں جس طرح آج کے درس کا کوڈ جو ہے ایک سو ستا ایک پبلک سولنگ سلح میں آپ لوگوں کو پیش رہا ہوں اور اوراد آشریہ میں سے ہاں جی کل آئے شعید اللہ ولمسط لاجید الحکیم اس عظیم آیت کی جو ہے تو مختصر توجہ دیا تھا کہ اس میں علن حرمائے اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ اللہ نے گواہی دیا کہ بے شک اس پاک ذات کے سوا کوئی معبود نہیں بہر حال کہ وہ اللہ جو انصاف پر قائم رہ کر اس نے یہ گواہی دی ہے اور فرشتوں نے اور صاحبان علم نے بھی یہی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی اور وہ اللہ مشاء انصاف پر قائم ہے اس کے تمام عمور انصاف پر ممنی لا الہ اللہ اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہجیز الحکیم اور وہ ہر چیز پر غلبہ والا اور حکمت والی ذات ہے یہ مبارک جو ہے اس عشاط کو آئے شہید اللہ سے تعمیر کیا جاتا ہے عیشاید کے اندر جو ہے اللہ تبار و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے اللہ وحدانیت کی گواہی اللہ فرم اللہ خود اپنی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے اور فرشتگانِ لائی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے اور اللہ اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے صاحبان علم بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے گواہ دے رہا ہے تو اس صاحبان علم کو ہاں جی اللہ اور فرشوں کی گواہی کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کے لیے گواہ کے طور پر پیش کرنے کا مقصد یہ اسے معلوم ہوتا ہے علم کے اللہ تورم خدنی عظمت ہے ہاں جی نے صاحبان نے علم کا اللہ کے آنکھ مقام و مرتبہ ہے اور یقیناً اس علم اس علم سے مراد سر سے لاہی ہیں پھر جو اولیاء ہیں اور آل علم السلام ہیں پھر علماء ربانی علماء ہیں الہ علم دانش معرفت ہیں کہ یقیناً جو ہے جو یہی لوگ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کو سمجھیں گے تو یہی لوگ چونکہ وہ آیاتِ الحیب میں غور و فکر کر کے یہی لوگ سب سے پہلے علم الیقین یقین فرعین یقین اور حق الیقین کے منزل پر پہنچ کر اللہ کی وحدانیت کی عزت دل سے گواہی دیتا ہے ہاں ان کے لیے انکار کے کوئی گنجائش نہیں رہتا ہے لہٰذا وہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے قرار کرتا ہے اس لیے کے گواہی کو اپنے گواہی کے ساتھ شرسوں کے گواہی کے ساتھ ذکر فرمایا ابھی اسی جو ہے مبارک آیت کی اس شہادت کی جو ہے عظمت جو ہے اسی سے مربوط دو پیراگراف اس اورات کے بعد ساتھ ہے تو آگے فرماتے ہیں وہ ان اشاد بما شہد اللہ و استاؤ اللہ حاضی شہادت میں حاجتی وحاض شادۃ اللہ وطلاحی ہائے قیام تو یہ مبارک دو آباد بھی جو ہے اسی کلم شہید اللہ سے مربوط ہے تو وہ انا کے معنی میں کے معنی میں ہیں ضمیر ہے اشہدو جو ہے یہ شہید یہ شدو فیل سے شادتن سے ہے اور اس سے شگا واجمت کلم کا شگا ہے تو آش شہید یا شد شا شا شا و شادت کے معنی گواہی دینا اقرار کرنا گواہ ہونے کے معنی میں تو اشاد کا معنی یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں میں اقرار کرتا ہوں گھمانا ہے میں گواہی دیتا ہوں میں اقرار کرتا ہوں وانا اشاد میں گواہی دیتا ہوں کس چیز کے بیمہ شاہد اللہ بھی جس چیز کی اللہ نے گواہی دی ہے جس چیز کے اللہ نے گواہی دی ہے میں بھی اسی چیز کے گواہی دیتا ہوں اب اللہ نے جس چیز کی گواہی دی ہے وہ کیا ہیں اللہ نے جس چیز کی گواہی دی ہے وہ شہید اللّہ الََََََََََ اللہ اللہ اللہ نے جس چیز کی گواہی دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو ترماتا ہے اللہ نے گواہی دی ہے کہ بے شک اس پاک ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس پاک ذات کے علاوہ کوئی بھی شیش کائنات کے اندر یعنی عبادت کے لائق نہیں ہے معبود قرار دینے کے لائن ہے اور معبود نہیں ہے تو یہی گواہی جو اللہ نے شہید اللہ لا الہ اللہ اللہ اور پھر فرشتوں نے بھی گواہ دیا نے علم نے بھی گواہی دیا بندے مومن کہتے ہیں اے اللہ جس چیز کی تو نے گواہی دی یعنی جس وحدانیت کی تیری وحدانیت کی تو نے گواہی دی کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اے اللہ میں بھی یہی گواہی دیتا ہوں اور میں بھی کہتا ہوں کہ آج کی شہید اللہ اور اشہد۔ میں بھی کہاؤں گا اشد و بیما شہد یعنی اشد اللہ اللہ اللہ یعنی میں بھی یہ گواہ دیتا ہوں کہ لا ہو کہ تیرے سوا کوئی معبول ہے یعنی آیت بیما شہد اللہ بھی یعنی آیت شہید اللہ میں جس چیز کے اللہ نے گواہ دی ہے آیت شہد اللہ میں میں اللہ کے ہاں وہ آج اللہ میں کیا ہے یہ کہ میں اللہ کے ہاں یعنی میں میں اللہ خود مدد میں اللہ نے یہ گواہ دی شہید اللہ اشدہ میں اللہ نے یہ گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلصاف قائم فرمانے والا یہ اللہ کی گواہی ہے تو یہاں بندہ کہ, کہ یہی کہہ رہے میں بھی وہی گواہی دیتا ہوں جو اللہ نے گواہی دی ہے تو بس میں بھی یہی گواہ دیتا ہوں یعنی میں بھی کہتا ہوں وانا شد اللہ لا اللہ الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََقری بندہ یہ اللہ میں بھی وہی گواہ دیتا ہوں جس کا تو نے گواہی دی ہے ہاں جی اور تیرے فرشتوں نے گواہ دی ہے اور صاحبان علم نے گواہ دی ہے وہ گواہی کیا ہے وہ یہ ہے وہ یہ کہ تیرے سوا بے شک تیرے سوا تیرے پاک ذات کے سوا کوئی معبور نہیں اور تیری ذات انصاف پر قائم ہے اور تری ذات انصاف قائم کرنے والا اس کائنات کے اندر ہاں جی شاہد اللہ یعنی اللہ نے گواہی دیا اس کے دو ترجمہ اللہ نے گواہ دیا انصاف پر قائم رہکان کر یعنی انصاف پر قائم رہکان اللہ نے گواہ دیا یعنی اللہ کی یہ گواہی یعنی انصاف پر معنی ہے اور حق اور حقیقت پر معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس شاید کا یہ تجمہ بھی ہے اور یہ ترجمہ بھی ہے اللہ نے گواہ دیا بے شک اس ذات کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے فرشتوں اور صاحب علم نے بھی گنواہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ساتھ ہی اللہ اور فرشتے اور صاحب علم نے یہ بھی گواہی دیا کہ اللہ تعالیٰ انصاف قائم کرنے والا اور انصاف پر قائم ہے اور دوبارہ پھر اسی گواہی کو اقرار کیا کہ لا الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عزیز و حکیم ہے تو اسی گواہی کو بند مومن خود بھی اقرار کرتے ہیں یعنی میں میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں تو میں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں نیچ فرشتوں والے علم نے بھی گواہی دی اور ان تمام گواہوں نے یہ بھی گواہی دی کہ اس ذات نے ہر چیز کو انصاف پر قائم رکھا ہے یا وہ ذات انصاف پر قائم ہے تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ذات ہر چیز پر غلبہ والا اور حکمت والی ذات ہے ہاں جی تو یہی گواہی جو اللہ نے دی ہے اپنے بارے میں اللہ میں بھی یہی گواہی دیتا ہوں جیسے شہید اللہ کے اََََََََا اللہ کہ میں بھی اقرار کرتا ہوں میں بھی اقرار کرتا ہوں کہ تو اللہ کوئی مع نہیں اور تو انصاف پر قائم ہے پھر اسی گواہی کی چونکہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہاں انسان کو جہنم سے نجات دلانے کے لیے سب سے اصل بنیاد تھے. بیس دین کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہاں اس لیے تمام نے لا الہ الا اللہ کے سب سے پہلے جو ہے ایمان کی دعوت دی ہے تمام کی سب سے پہلے تبلیغ اپنے اپنے قوموں کو لال اللہ کی تبلیغ تھی لہٰذا جو ہے چونکہ اللہ کو مانیں گے پھر قیامت اللہ کے حکم سے قیامت کو مانیں گے رسولوں کو مانیں گے آسمانی کتابوں کو مانیں گے ہاں جی پھر اللہ نے جن جن چیزوں کو ماننے کا حکم جو ان سب کو مانیں گے جو بندہ اللہ کو نہیں مانیں گے پھر اللہ سے تعلق رہنے والی باقی چیزوں کو کیسے مانیں گے لہٰذا اصل جو ہے چیز اللہ۔ ہے اس لیے اللہ کی وحدانیت کی گواہی جو تمام شرکیات کو خاطمہ کر دیتی ہے ہن جی تمام شرکیات کی جو ہے بنیادوں کو ختم متزلدل کر کے نیست و نابود کر دیتی ہیں اس لیے یہ گواہی سب سے اہمیت اور قیامت میں بھی اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہی انسان کو جہنم سے بچانے میں سب سے بڑا کام دیتا ہے جس بندے نے لا اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی لا الہ الا اللہ کو سچے دل سے بڑا وہ گناہ گال ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائیں بھی تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے وہ آخر عمل ضرور جنت میں جائیں گے جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے عادی شناوی کے روشنی میں تو اس لیے اس گواہی کی اہمیت کے منا پہ کے پھر فرماتے ہیں وہ استاؤدی اللہ ہاں جی ہا جی شہادت المیہ آ جاتی فرماتے ہیں استاؤد استاؤدیو کا کیا ہے کسی کے پاس امانہ رہنا استاؤدا یہ استاؤ استدان امانہ رہنا کسی کے پاس استادیو <تص> یہ کلیم کا سرائے مطلب کیا بنے گا تو میں امانت رکھتا ہوں ہاں میں امانہ رکھتا ہوں یہ ماننا ہے تو استاؤدیو کا اللہ ایک اور معنی خدا حافظ گڈ بائی کا معنیٰ بھی دیتے ہیں استاؤ دیوکم اللہ لیکن یہاں پر یہ معنیٰ نہیں ہے پر امانت رکھنے کے معنیٰ میں صحیح استاؤدی اللہ یعنی میں اللہ کے حضور میں امانت رکھتا ہوں کیا چیز امان رکھتا ہوں حاض شاہ ہے اسی گواہی کو کون سی گواہ کو اسی گواہی کو جو ابھی ابھی گواہی دیا تھا کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو انصاف پر قائم ہے اور تیرا ہر کام انصاف پر مبنی ہے اسی گواہی کی جس کے اللہ نے گواہی دی فرشتون صاحب علم نے کبھی ابھی آپ نے اقرار کہ میں بھی یہی گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو انصاف قائم ہے تو اسی گواہی کو اسی اللہ اغرار کو کہ اللہ کے اقرار کو اللہ میں اللہ لال کے اقرار کو اس گواہی کو امانت رکھتا ہوں اللّہ تیرے حضور میں ہاں جی کس وقت کی ضرورت کے لیے لیہ میں حاجت میرے حاجت کے دن کے لیے میری شدید ضرورت کے دن کے لیے میری ضرورت و حاجت کے دن کے لیے تو اس سے ملاد کون سے دن ہے یعنی قیامت کے دن کیونکہ انسان کو قیامت کے دن جو ہے نیکیوں کے شدید اس کا احساس ہوگا قیامت کے دن اس کے بدل چلے گا لا اللہ, اللہ کی کتنی قدر و منزلت ہے قیامت کے دن بدل چلے گا اللہ کی ایک تصویر صحان اللّہ کے الحمد للہ اللہ ابر کی کتنی ثواب اور عجر ہے اور وہ محتاج ہے قیامت کے دن بدل چلے گا بسم اللہ الرّحمن الرحیم کا کتن عظیم سواب اور ہے کے کتنا عظیم ثواب اور حاضر ہے قیامت کے دن بدل جلے گا اللہ اللہ محمّ العمت کے کتنا ثواب اور عجر ہے قیامت کے دن بدل چلے گا صاحب اللہ رب العظمات اسی طرح باقی تمام جو دعائیں ہیں وہ جو وظائف اللہ کے اسماعل حوثنہ ہیں ہاں تو اس طرح جو ہے الا اللہ جو سب سے افضل و ذکر اللہ اللّہ ہے اللہ کے توحید کا اقرار ہیں تو یقیناً یہ کل اس کی انسان کی بہت بڑی دستگیری کریں گے ہاں جی چونکہ اس سے اللہ کے دین اسلام کو پر ایمان لا اللہ, اللہ پر کہیں دین اسلام پر ایمان لانے والوں کے زمرے میں انسان شامل ہو جاتی ہے جو کہ اللہ کا دین ہے اللہ کے نبیوں کا دین لا اللہ ہے اور اللہ کے نبیوں کا دین اسلام ہے ام ہے اور اسلام کے اصل بنیاد لا اللہ ہے جس کے تمام نبیوں نے دعوت دی اپنے اپنے امتوں کو سب سے پہلے سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی وہ لا لا لہ ہاں جی تو لہذا اور نیکیوں کے قیامت کے دن نقیامت کے دن جو ہے انسان کو نیکیوں کی قدر ہوتی ہے نیکیوں کی کتنی اہمیت ہے کتنی ضرورت ہے اور کتنی اہمیت ہے ہاں جی جہاں انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوتا ہے اور نیکیوں قدر اس دن ہوتے لہٰذا ابھی سے اس دن کے لیے اس لا اللہ کے اقرار کو گواہی کے گواہ کے شادت کے طور پر اللہ کے حضو المانہ رکھتے تو حاضی شادت یعنی اس توحید کے اقرار کی گواہی جو ابھی آپ نے پڑھا شہد اللہ, اللہ کہانی کہ اللہ کو جو ہے اس اللہ, کی اللہ کی اس توحید الہی کے اقرار کی شہادت کو اللہ کے حضور بطور امانت رکھتا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن میرے کام آ جائے تو یہ لیوم حاجتی تاکہ میرے قیامت کے دن تو اس کے معنی یہی ہوا کہ وہ اناشد واسطاؤد اللہ اور میں اللہ کے حضور امانت رکھ تو حاج شادت اسلہ لا اللہ اقرار کی اس گواہی کو لیوم حاجر میرے ضرورت کے دن میرے حاجت کے دن جو کہ قیامت کے دن مجھے فرماتے ہیں وہ آج اور یہ اللہ اس گواہی کو اسی اسی لا الہ الا اللہ کی گواہی کو جو میں نے ابھی دیا ہے تیرے حضور میں پیش کی ہے اور شد کے دل سے یہ لا الہ اللہ میں نے پڑھ کے اس کی گواہی دی ہے زبان پہ اغراز کر کے اسی گواہی کو اے اللہ آد شہادت لی یہ میری گواہی ان اللہ اللہ کے حضور میں وضیۃ امانت ہے اللہ یہ میری گواہی تیرے حضور امانت ہے عطا یوتی ہائی و ملقیامہ یہاں تک کہ اللہ تو اس گواہی کو میری اس گواہی کو لے کے آئے گا کل قیامت کے دن جہاں مجھے اس گواہی کی شدید ضرورت ہوگی ہاں جی تو ودیات کا معنی کیا ہے امانت ڈپازت تو عطا یوتی ایتان کسی کے پاس کچھ لانا ہاں جی اور کچھ دینا عطا کرنا لے آنے کے معنی میں تو یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم یہی کہنے اللہ میری اس گواہی کو قیامت کے دن جہاں اعمال کا حساب کتاب ہوگا سزا جزا ہوگا وہاں تو لے کے آیا جس کے اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے تو پورا آیت کا دعا کا تجمہ یہ ہوگا کہ جس کے اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے میں بھی اس کے گواہی دیتا ہوں دیتی ہوں اور اس گواہی کو اپنی ضرورت کے دن یعنی قیامت کے دن کے لیے اللہ کے نزدیک امانت رکھتا رکھتی ہوں اور یہ گواہی اللہ تعالیٰ کے ہاں میری ایک امانت ہے اس وقت تک کے لئے یہ قیامت کے دن اس امانت کو اللہ تعالیٰ میرے حوالے کرے ہاں جی یا لے آئے گا اس امانت کو تو یہ گواہی اس قلم اضلا اللہ کی جو اہمیت ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے توجہ یہ ہے کہ اس مبارک ہاں اس مبارک آیت میں ہاں جی اس مبارک جو ہے آیت میں آئے شریعت میں اس مبارک آج میں لفظ شہادت اور اسی لفظ اس مبارک اس دعا کے اندر ہے وانا اشاد والے ہاں اس مبارک دعا دعا میں جو ہے لفظ شہادت اور اس کے مشتقات اشدو ہاں جی اور یہ لفظ جو ہے مشتقات چار دفعہ ذکر ہوا ہے ہاں جی اسی وانا اشاد والے میں آشان اشادو آ گیا شہید اللہ آ گیا ہاد شہادت دو دفعہ آ ہاں جی تو یہ جو ہے الفاظ جو اس دعا کے اندر آیا ہوا ہے پوری شہادت سے مراد جو ہے اشد اللہ ہے جسے آیت شہید اللہ میں شہید الا اللہ, اللہ کی صورت میں پھر دوبارہ الا اللّہ العزیز الحکیم کی صورت میں ذکر ہوا ہے ہنی اس گوائیوں و شہادت و اغرار کو اللہ کے حضور امانت کے طور پر رہنے کی وجہ یہ ہو سکتے ہیں چونکہ کل قیامت میں سب سے زیادہ وزن کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو ہوگی جس طرح احادیث میں وارد ہوئے کہ جس بندے نے ایک دفعہ بھی خلوص دل کے ساتھ اس مقدس کلمے کا اقرار کیا ہو یہ اللہ جو ہے یہ اللہ اقرار جو ہے یہ اقرار ہاں جی اللہ کے یہاں یہ اقرار جو ہے اللہ کے یہاں بطور امانت رہے گا جو بندے نے خلوص سے کیا اور اس بندے کا کثرت گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلا جائیں تو بھی ہاں جی تو بھی جو ہے آخر کار جو ہے آخر کار اس مقدس کلم توحید کی تکرار کی وجہ سے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا ہاں یہ جی. مسلمانوں کے اتفاق اس پر بالآخر جنت میں جائے گا تو ایک تو یہ اس کے علاوہ بھی اس مقدس کلمے کے ثواب و عجیب بہت زیادہ بہت زیادہ نقل ہوا حادث میں اللہ کے پیارے نبی فرماتا ہے اگر کوئی سو لا الہ الا اللہ پڑھے جس کی نیکی سب سے زیادہ ہوگا مگر یہ کہ کوئی اس مبارک کلمہ کو یعنی سو سے زیادہ پڑھے تو اس کے نیکی پھر بڑھ جائے گا ذرا یقینی بات ہے اور اس طرح حضرت نجم الدین کوبرا علیہ رحمٰن نے اپنی کتاب شاعر الحائر میں لکھا ہے کہ ایک بندے کو کل قیمت میں اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا اور پھر اسے جب اسے جہنم کی طرف لے جانے لگے گا تو غیر سے ندا گا تھوڑی دیر کے لے اسے روکو اس کا ہمارے پاس ایک امانت یہی امانت ہے جو آپ نے شہید اللہ کی صورت میں پڑھا ہے کہ آجان ودی عطو کا لوت وہاں آیا تھا اتنے میں وہ امانت کا وہ امانت کاغذ کے ایک ٹکڑے کی صورت میں پیش ہوتا ہے تو بالکل چھوٹا ہے انگلی کے برابر ہاں جی سب حیران ہوتے ہیں کہ اس کاغذ کے ایک ٹکڑے سے اس کا کیا مشکل حل ہوگا خود بندہ بھی حیران ہوگا ہاں جی خود بھی حیران ہوگا لیکن جب کاغذ کے اس ٹکڑے کو جب اس بندے کے نیک اعمال کے پنڑے میں رکھتا ہے تو اچانک اس نیکیوں کے نیکیوں کا پڑا باری ہو جاتا ہے اور سب تعجب کرنے لگتے ہیں کہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں اتنی وزنی کون سی چیز وہ نیکھی تھی جب کھول کر دیکھتا ہے تو اس میں اس میں کلم وقدس لا لا لہ تحریر تھا لا الہ اللہ ہی لہذا جو ہے لا اللہ ہی وہ حقیقت ہے جو وہ حقیقت ہے کہ تمام انبیاء جس ہے ہاں جی وہ ہے کہ جس ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی جسے تمام امبیالیہ سلام سے خود تو سب سے پہلے تمام علیہ السلام نے ہاں جی جسے تمام امبیالیہ السلام نے خود سب سے پہلے اقرار کرنے کے بعد اپنے امتوں کو اقرار کا حکم دیا ہے ہر ہاں تمام امبیال نے سب سے پہلے کلمہ کل میں اللہ اللہ کے اقرار کیا ہے ہاں پھر اپنے امتوں کو اس کے کا حکم دیا اور ہمارے پیارے نبی نے بھی مکی زندگی میں مکہ کے گلی کوچوں میں یہی مقدس کلمہ کا, کا اعلان فرماتا رہا ایو اناس اول لا اللّہ تو بیہو اور اے لوگوں سب الہ اللّہ کہو تاکہ فلاح پاؤ گے کامیاب ہوگا شرک سے نجات ملکے اور تمام بنیادی عقائد میں اصل و بنیاد اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کی گواہی جو کہ اس مقدس کلمے میں ہے یعنی اللہ کو ماننے کے بعد ہی دوسرے عقائد کے اقرار و ایمان کا مرحلہ آتا ہے تو اسی اہمیت کی وجہ سے اسی اہمیت کی وجہ سے تو اسی اہمیت کی وجہ سے اس دعائی اشریہ میں اس شہادت کا اقرار بھی ہے اور پھر اس شہادت کو اللہ کے حضور اپنی روز حاجت کے لیے امانت بھی رکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے یہ کلمہ لا الہ اللہ, اللہ کا اغرار بندے کے لیے کل قیامت میں کتنا اس کے لیے مشکل کشا ہے اس کے نجات کا ذریعہ ہے ہاں لہذا ہمیں ان دعاؤں کو ان مقدس خلموں کو ہمیشہ اردو زبان رہنا چاہیے اس لیے ہمارے بزرگوں نے اپنے دعاؤں میں سب سے زیادہ لا الہ اللہ کا ذکر ہے ملک الجبار کے اندر سب سے زیادہ لا الہ اللہ کا ذکر ہے دوسرے تمام ہمیں ہر روز روزانہ ایک دعا پڑھی جانے کا حکم اس کے اندر سو مرتبہ لال اللہ ہے ہاں اس کے اندر سو مرتبہ لع اللہ, اللہ اکثر دعاؤں میں تو یہ سب اس وجہ سے کہ لال اللہ, اللہ کی دین مقد اسلام کے اندر اللہ کے دین کے اندر سب سے بڑی فضلت سب سے بڑی اہمیت ہے اور تمام حقیقتوں کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان لانا ہے اس وجہ سے اس کلمے کو پڑھنے میں جس کا اقرار جس کا حسبات آپ کی زبان سے لا اللہ, اللّہ کے نکلنے سے دل میں اس کے تصدیق سے ہوتی ہے زیادہ اس کلمے کے اخراق کے لیے سب سے زیادہ ثواح اور اجر رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کو پوری خلوص کے ساتھ دل و جان سے پڑھنے کی توفیق